Ilamiku students. Ka Laabka. I hope that you must be programming in Java Rao and you'll be facing a lot of uh, different kind of errors. اور کچھ پروگرامز چل بھی رہے ہوں گے اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو بی انجوائنگ پروگرامنگ ان اے نیو لینگویج زیادہ مزے کی چیزیں ذرا آگے جا کے آئیں گے جب آپ تھوڑا نیٹورک پروگرامنگ اور اپنی ویب ڈیزائن پہ آ جائیں گے فی الحال ہم آپ کی فاؤنڈیشن بلڈ کر رہے ہیں تو اس فاؤنڈیشن میں ذرا اپنا ٹائم لگائیے تھوڑا سا ٹائم اس کو دیجیے سو دیٹ یو کین بی ہماری جو فاؤنڈیشن ہے ایٹ کین بی اٹرانگ اور اس کے اوپر ہم آگے جا کے کام کر سکیں بہت سارے اسٹوڈنٹس کی ہمیں ای میلز آئی ہیں اور uh, ان کو کچھ پرابلمز ہیں پروگرام بنا کے ان کو چلاتے ہوئے تو ہم نے یہ کیا ہے کہ آج تھوڑا سا ہم آپ کو جو بہت سارے کامن ایررس آتے ہیں ان کو تھوڑا سا ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ کیا ہیں ان کی وجہ کیا ہے تاکہ جب آپ کو یہ ایررز آئیں تو آپ بھی ان کو دیکھ سکیں اور ان کو سمجھ بھی سکیں تھوڑا سا ہم ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے آپ کی جاور ڈاکیومنٹیشن یوز کرنے کا طریقہ کیونکہ جاور ڈاکیومنٹیشن آپ کسی بھی لینگویج کو سیکھنے جاتے ہیں اس کی اگر آپ کو ڈاکیومنٹیشن یوز کرنی آ جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا 80-90% کام ہو گیا سینٹیکس تو جلدی بندہ سیکھ ہی تو ویسے بھی جاوا سی پلس پلس کے سینٹیکس میں کوئی خاص ڈفرنس نہیں سو پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ کلاس بنانی سیکھی آبجیکٹ بنانا سیکھا استعمال کیا آج کے لیکچر میں تھوڑے سے کامن ایئرس دیکھیں گے اور اپنی ذرا اوپ کو آگے لے کے چلیں گے وہی بات ہے کہ میں یہاں پہ آپ کو اوپ کے کانسیپٹس کو بہت زیادہ پڑھاؤں گا نہیں تھوڑا سا بریف سے اوور ویو اور زیادہ تر کہ ہاؤ آبجیکٹ ریلیٹڈ پروگرام کورس اور دے کین بی ریٹن انٹیکس سارے کانسیپٹ وہی ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے صرف سینٹیکس کا تھوڑا تھوڑا چینج ہے اور چینج وہ کافی اچھا چینج ہے آپ کو اس کا کانسیپٹ کے ساتھ بتاتا چلے گا ہم اسٹارٹ کریں گے اپنے errors سے آئیے ذرا دیکھتے ہیں ان کو بہت سارے ایرر جو ہے وہ ہمیں آئے ہیں جو اسٹوڈنٹس میل کیے ہیں جیسے no class definition found error نو سچ میتھڈ نال پوائنٹ اور ایکسپشن یہ بڑے کامن سے ایرر ہیں جو کہ شروع میں پروگرامنگ کرتے ہوئے آتے ہیں اسپیسیفکلی ہم نے اسٹارٹ میں آپ کو کوئی انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ بھی نہیں یوز کروائی جیسے کہ مائیکروسافٹ کی ہیں سو یہ ایررز کیونکہ جب آپ نوٹ پیڈ میں پروگرامنگ کر رہے ہوتے ہیں سنس یو آر ناٹ ایکسٹریملی فیملیئر ود دا سینٹیکس ایز پروگرامنگ کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھ سکیں تو ذرا ان ایررز کو تھوڑے سے ایررز جو کہ کامن شروع میں آتے ہیں لوگوں کو ان کو ذرا دیکھتے ہیں کیا ہے ان کی وجہ کیا ہے اور ان کو آپ کیسے اپنے کوڈ میں دیکھ سکتے ہیں پبلک کلاس ایک ہم نے بنا دی ہے کامن ایررز کی اس میں ہم ڈفرینٹ ایررز آپ بنا کے دکھائیں گے تو so, ایک ایرر جو آپ جیسا نیچے ہماری ڈاس ونڈو میں دیکھ رہے ہوں گے ایک آپ کو کچھ لوگوں نے رپورٹ کیا کہ ان کو ایرر آتا ہے کہ ایکسیپشن ان مین جاوا ڈاٹ لینگ ڈاٹ نو یہ نو کلاس اگر آپ ایرر کی ورڈنگ پہ غور کریں تو یہ جو نو کلاس ڈیفینیشن فاؤنڈ ایئر جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جاوا کے رن ٹائم انوائرمنٹ کو وہ جو جاوا کے پروگرام چلاتی ہے ہماری سافٹ ویئر اس کو جاوا کی کلاس نہیں مل رہی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اگر ہم اپنی ٹیکسٹ فائل دیکھیں تو اس میں ہم نے جو فائل کا نام رکھا تھا that was java uh, common errors اور جب ہم نے اس کو کمپائل کیا تو ہم نے یہی لکھا جاوا سی کامن ایررز ڈاٹ جاوا کمپائل ہوگی لیکن ذرا آپ دیکھیں گے جب ہم نے اس کو چلایا تو ہم نے لکھا کامن ارر تو یہ ایک چھوٹی سی مسٹیک تھی جو میں یہاں پہ کر دی اب ظاہری بات ہے جو کلاس فائل بنی ہے وہ بنی ہے کامن ایررز کے نام سے کامن ارر کے نام سے نہیں بنی سو so جب جاوا کا انٹرپریٹر اس کامن کو ڈھونڈنے لگے گا تو اس کو کامن ایرر نہیں ملے گی کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹلی لیں گے تو we'll تو یہ ایک نو کلاس ڈیفینیشن فاؤنڈ کیرر آپ کو تب ملے گا جب اکثر کلاس کا نام آپ نے غلط دیا ہوگا اس طرح کی کوئی وجہ ہوگی ایک اور ایرر کو دیکھتے ہیں نو سچ میتھڈ ایرر اگر آپ اپنی کلاس دیکھیں یہاں پہ جو ہم نے آپ کے سامنے دی ہے دیٹ از پبلک کلاس کامن ایرر تو اس میں ہمارے پاس مین میتھڈ نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ مین میتھڈ وہ میتھڈ ہے جہاں سے ہمارا پروگرام رن کرنا شروع کرتا ہے جہاں سے ہمارا پروگرام ہم, ہم, start لیتا ہے تو ہم نے ایک جاوا کامن ایررس کو چلانے کی کوشش کی ہے لیکن کامن ایررس میں کوئی مین میتھڈ ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے تو جب وہ اس کلاس کو دیکھے گا اور اس میں سے مین میتھڈ نکالنے کی کوشش کرے گا تو اس کو مین میتھڈ نہیں ملے گا اور یہ ایرر آپ کے سامنے آئے گا سو نو سچ میتھڈ ایرر کا مطلب ہے اس کے ورڈس پہ غور کریں کہ مین نام کا کوئی میتھڈ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے سو so اگر آپ یہاں پہ مین میتھڈ ڈال دیں گے تو یہ ایرر آپ کو آنا بند ہو جائے گا نیکسٹ ایئر پہ چلتے ہیں نیکسٹ ایرر جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کو آتا ہے بہت ہی کامن ایرر ہے اس کو ذرا غور سے تھوڑا سا سمجھیے اس کی وجہ دیکھیے کین ناٹ ریزولو سمبل کین ناٹ ریزالو سمبل کا مطلب ہے کہ آپ جو ویریبل اور پرابلی میتھڈ uh, کا نام جو لے رہے ہیں وہ آپ نے صحیح نہیں لکھا ٹیکلوکس کلاس پبلک کلاس کامن ایرر پبلک اسٹیٹکس انٹ نمبر ویریبل نون ایز نمبر اور اس کی ڈیٹا ٹائپ ہے int. And number one. Number one کا ہم نے ڈیفائن نہیں کیا تھا اور ہم نے جو ہے نمبر کا ویریبل ڈیفائن کیا تھا تو اب جو نمبر کو کمپائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا آپ کا جاوا کا کمپائلر تو اس کو نمبر کا ویریبل تو کہیں ملے گا نہیں تو اٹ ول سے cannot resolve symbol variable number 1 یعنی کہ جو نمبر ون ویریبل ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا چیز ہے اس طرح اگر آپ کسی میتھڈ کا نام غلط لکھیں گے جیسے کہ ہم نے یوز کیا تھا ان پٹ لینے کے لیے جی آپشن پین ڈاٹ شو ان پٹ ڈایلاگ اس میں شو کو اگر آپ کیپیٹل ایس سے لکھ دیں یا ان پٹ کو آئی آپ اسمال کر دیں تب بھی آپ کو اسی طرح کا ایرر ملے گا کہ کین ناٹ ریزالو سمبل اور آگے میتھڈ اس نے لکھا ہوگا تو جب بھی یہ کین ناٹ ریزولو سمبل کا آپ کو ایرر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ دا ویریبل اور دا میتھڈ دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو یوز وہ ایگزسٹ نہیں کرتا ویریبل وہ اس وجہ سے ایگزسٹ نہیں کر سکتا ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ ویریبل کا نام کچھ اور ہو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ویریبل جو ہے آپ کے اسکوپ میں نہ آ رہا ہو اور میتھڈ کے کیس میں بھی اکثر ہو سکتا ہے میتھڈ کا نام وہ نہ ہو یا مے بی ایک میتھڈ ہے آپ اس کو دو اسٹرنگس پاس کر رہے ہیں اور وہ ایک اسٹرنگ اور ایک انٹیجر لیتا ہو کوئی اس طرح کی چیز ہو کہ وہ ایکزیکٹ وہ میتھڈ کی ڈیفینیشن نہیں مل رہی تو یہ کین ناٹ ریزالو سمبل اٹس اے ویری ویری کامن ایرر اینڈ بگنر پروگرامرس ان کو یہ بہت زیادہ آتا ہے آپ نے اس کو uh, خیال رکھنا ہے کہ اس کی یہ وجہ ہوتی ہے جو چیز کا تھوڑا سا آپ نے خیال رکھنا ہے کین ناٹ ریزالو سمبل کا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں کوڈنگ uh, ایک دو لیکچر پہلے کوڈنگ کنوینشنس بتائی تھیں اگر آپ ان کوڈنگ کنوینشنس کو فالو کریں گے تو جنرلی میتھڈ اور دوسرے ایررز آپ کو آنے کم ہو جائیں گے فار ایگزامپل میں نے ابھی آپ کو کہا کہ شو ان پٹ ڈایاگ ایز کیپیٹل لکھ دیا انپٹ کا ایز لگ لکھ دیا تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری کوڈنگ کنوینشن کیا تھی اکارڈنگ ٹو آر کوڈنگ کنوینشن وی یوز کیمل کی فرسٹ لیٹر آف اے میتھڈ اور نیم از small اینڈ دین اینی سبسیکوینٹ ورڈ وی اسٹارٹیڈ ود ا کیپٹل لیٹر سو پلیز بی کیئرفل کہ آپ ان کوڈنگ کنوینشنس کو یوز کریں بیکاز جاوا کی جو اپنی لائبریریز ہیں یہ بھی انہیں کوڈنگ کنوینشنس کو اسٹرکٹلی فالو کرتی ہیں اگر آپ وہ فالو کریں گے تو آپ کو ایررس نہیں آئیں گے سملرلی جو جاوا کے کی ورڈس ہیں ان کو آپ ہمیشہ اسمال میں لکھیں جیسے جو آپ کا کلاس کا ورڈ ہے آپ کا اسٹیٹک کا ورڈ ہے آپ کا وائڈ کا ورڈ ہے کلاس کے ورڈ جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ اسمال لیٹرس میں ہوتے تو یہ بھی نے کو فریکی کو کم کریں گے اگلے ایرر کی طرف دیکھتے ہیں ایک اور ایرر جو کہ اکثر آتا ہے وہ آتا ہے ویریبل مائی ناٹ ہیو بین انیشلائز یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جاوا جو ہے جب آپ کوئی ویریبل کو کلاس لیول پہ ڈیفائن کرتے ہیں اس کو تو وہ انیشلائز کر دیتی ہے آٹومیٹیکلی لیکن اگر ہم کسی ویریبل کو کلاس لیول پہ انیشلائز میتھڈ لیول پہ لکھتے ہیں میتھڈ لیول کے اندر میتھڈ کے اندر ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ ویریبل آٹومیٹکلی انیشلائز نہیں ہوتا जैसे इंट नंबर यहाँ पे हमने ये इंट नंबर जो है ये मेन मैथड के अंदर डिफाइन किया है सो so इसको एक ऑटोमेटिक uh, वैल्यू नहीं मिलेगी हमने इंट नंबर लिया और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नंबर को यूज कर लिया विदाउट असाइनिंग एनी वैल्यू ये वैल्यू कैसे असाइन कर सकते थे हम लिख सकते थे नंबर इक्वल्स टू 4 या नंबर इक्वल्स टू 10 और हम ये भी कर सकते थे कि नंबर कि किसी मैथड की रिटर्न टाइप इंटीजियर होती और वो इस नंबर को कोई वैल्यू असाइन कर रही होती तो फिर ये एयर آتا سو so, ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ کسی میتھڈ کے اندر ویریئبل ڈیفائن کریں گے آپ ہمیشہ اس کو initialize کریں گے آئی در یو ہیو ٹو انیشلائز اور کوئی میتھڈ کی ریٹرنس so, کو ویلو مل رہی ہوگی اینڈ اونلی دین یو ویل بی ایبلبل variable وائز ویریبل مائی ناٹ ہیو بین انیشلائز کا ایئر آپ کو ریسیو ہوگا ہائی ڈیفائن ویریبل ایٹ اے کلاس لیول کلاس لیول پہ ہم نے discuss کیا تھا کہ variables کو ہی آٹومیٹک ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو یہ ایرر نہیں آئے گا بٹ اٹل گوڈ انشیلائز یو ویریبل بائی یور سیلف میتھڈ کے اندر خوڈ ویلوز دیں کلاس لیول کے ویریبلس ہیں تو ان کو کنسٹرکٹر میں انیشلائز کریں سیملرلی جاوا میں ہم نے نیکسٹ ایئر دیکھتے ہیں دیٹ از ارے انڈیکس آؤٹ آف باؤنڈ ایکسپشن جاوا میں نے ڈسکس کیا تھا کہتے like ہیں ارے کی باؤنڈ چیکنگ ہوتی ہے C++ ke andar you can define an array of size 4 and you can access the fifth index or sixth index also you can assign values to these index but in java you cannot exceed the index of the array so if we have defined an array of size 4 hum us array ke fifth sixth seventh index ko na value assign hai, na value So, for example dekhen we have uh, we have compiled a class java c common array.java and java common array ye class run kar di hai. اور اس کلاس کے کوڈ میں ہم نے دیکھیں کہ ہم نے آگز زیرو کو ایکسس کرنے کی کوشش کی ہے must that we have given ہم نے جو بنایا تھا جس میں کمانڈ لائن آرگومنٹ لینے تھے in this case وی have not specified any command line argument but we have tried to use our first index of the آرگس array تو اگر آگز رے میں آگ زیرو پہ اسی وقت کوئی ویلیو ہوگی جب ہم کمانڈ لائن پہ کوئی آرگیومنٹ دیں گے اب کمانڈ لائن پہ تو کوئی آرگیومنٹ دیا ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ جو آگز ہے اس کا سائز زیرو ہے اور ہم آگز کے پہلے ویریبل کو ایکسس کرنے کی کوشش کریں تو اٹ ول گیو اس این اے رے انڈیکس آؤٹ آف باؤنڈ ایکسیپشن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے رے کے جس انڈیکس کو ایکسس کرنے کی کوشش کی ہے دیٹ از ناٹ اے پارٹ آف اے اٹس آؤٹ آف باؤنڈس یہ ایک ایرر آتا ہے لوگوں کو جس کا خیال رکھنا ہوتا ہے نیکسٹ ہم ایرر کی طرف آتے ہیں یہ انپوٹ آؤٹ پٹ ہم نے کئی دفعہ لی ہے اور اس کو کنورٹ کیا آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ جو اپشن پین سے ہم انپٹ لیتے رہے ہیں جو اپشن پین جو ہے وہ ہمیں جب بھی انپٹ دیتا ہے data integer, اور اس کے لیے وی یوز پیپر کلاسز جیسے یہاں پہ بھی ہم نے دکھایا ہوا ہے انٹیریجر ڈاٹ پارس اینڈ پارس اینڈ میتھڈ ایکسپیکٹس that جو کہ آپ پاس کر رہے ہیں کہ ایس ریپرزینٹ کر رہا ہے ایک نمبر کو نہیں بلکہ اس میں الفابیٹس بھی ہیں اور اس میں نمبر بھی ہے so ایک پیور نمبر کو یہ ریپرزینٹ نہیں کر رہا integer obviously 20s is nothing it cannot be converted into an integer java runtime will throw an exception known as फॉर्मेट एक्सेप्शन के जो नंबर जिसको तुम कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो ये बेसिकली एक स्ट्रिंग नहीं एक स्ट्रिंग है एक ऐसी स्ट्रिंग नहीं है जो कि एक इंटीज में या फ्लोट में कन्वर्टेबल हो सो so ये एक कॉमन uh, है अब अगर इसके बजाय आप uh, 20 को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे योर प्रोग्राम विल विल बी एग्जीक्यूटेड फाइन سو so, uh, ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایرر جو کہ یہاں پہ ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے وہ ہے اکثر لوگوں کو پروگرامنگ کرتے ہوئے آتا ہے دیٹ از اے نل پوائنٹر ایکسیپشن نل پوائنٹر ایکسیپشن جو ہے جب بھی کوئی بھی آپ تھوڑی سی بھی بڑی اسائنمنٹ بنائیں گے پہلی اسائنمنٹ میں error. Null آتا ہے کب ہے سپوز یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ ایس ہے اور اس کو اسٹوڈنٹ ایس اور یہ ہم نے ویریبل اسٹوڈنٹ ٹائپ کا انیشلائز کر دیا ہے हमें बता है कि जब भी हम एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को इनिशलाइज करते हैं तो वो डेटा टाइप हमेशा कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसका ऑब्जेक्ट बनता है वो कंस्ट्रक्टर हीप के ऊपर उसका ऑब्जेक्ट बनाता है अब यहां पर आप देखें कि हमने लिखा है स्टूडेंट एस और हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और उसमें एस पास कर दिया नो एस रिप्रेजेंट न थिंग एस किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा S किसको कर है एस किस पॉइंट करा है एस एज पॉइंटिंग टू सम नल स्पेस किसी नल वैल्यू को पॉइंट करे किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा तो यहां पे हमें आएगी नल पॉइंट रेक्सेप्शन पॉइंटर आ रेफरेंस वेरिएबल इज नॉट पॉइंटिंग टू एनी थिंग इट्स पॉइंटिंग टू सम मेमरी एरिया तो ये नल पॉइंट रेक्सेप्शन जब भी आपको आए इसका डेफिनेटली मतलब यह है कि यू हैव ट्राइड टू यूज अ पॉइंटर रेफरेंस वेरिएबल मैं पॉइंटर और रेफरेंस का वर्ड बहुत इंटरचेंजेबली यूज करता हूँ صرف یاد رکھے کہ اکثر ایک مس کنسیپشن سی ہے کہ پوائنٹرس جو ہیں وہ اس نہیں ہے تو ہم بلینک لیسٹ نہیں بنا سکتے یہ وہ چیزیں بلینک لیسٹ اور ٹریز وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں بنا سکتے پوائنٹرس پوائنٹر بیسڈ اریتھمیٹک پرووائڈ نہیں کرتی جاوا سو وی کی ناٹ ایڈ ٹو ایڈریسز ہم پوائنٹ کسی ایڈریس کے اندر پلس پلس نہیں کر سکتے یہ پرووائڈ نہیں کرتی جاوا جو ریفرنس ویریبل ہوتے ہیں ڈسٹل ہولڈ اینڈ ایڈریس آف این آبجیکٹ اور کسی بھی چیز کا address, address رکھ سکتے ہیں so null pointer exception یو ول اونلی گیٹ دیٹ ایکسیپشن اف یو ہیو یو ہیو اسپیسیفائڈ اور ڈکلیئرڈ اے ویریبل بٹ یو ہیو فیل ٹو کریٹ این آبجیکٹ آف دیٹ ویریبل یا آپ نے اس کو آبجیکٹ بنایا تھا اور وہ آبجیکٹ آپ نے کسی اور کو اسائن کرا دیا اور بائی چانس یہ کسی نل کو پوائنٹ کرا کسی آبجیکٹ کو پوائنٹ نہیں کرا اونلی دیٹ اونلی دین یو ویل گیٹ دس نل پوائنٹر اور یہ بہت کامن ایکسیپشن ہے جو کہ بہت زیادہ آتی ہے پہلی دوسری اسائنمنٹ کے اندر دین پیپل نو لوگ ہاؤ ٹو یہاں تک جو ہم نے بات کی یہ ہمارے جاوا کے بہت ہی کامن ایررز ہیں جو کہ ہمیں بہت زیادہ آتے ہیں ملتے ہیں شروع شروع میں لوگوں کو تھوڑا سا اس پہ دیکھنا پڑتا ہے جو نیکسٹ ایک بہت ہی اتنی امپورٹینٹ چیز ہے بلکہ سب سے امپورٹینٹ چیز ہے وہ ہے ہاؤ ٹو یوز جاور ڈاکیومنٹیشن جاور ڈاکیومنٹیشن کا ہم آپ کو تھوڑا سا یوز دکھاتے ہیں ابھی اس پہ میں اس سے پہلے اس پہ سی بات کروں گا جاوا ڈاکیومنٹیشن جو ہے کسی بھی چیز کی ڈاکیومنٹیشن جو ہے یہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے اس کی اے آئی سمجھنے میں اس کے, آ, اس کے اندر کون کون سے میتھڈز ہیں کون کون سی کلاسز ہیں یہ سارے کچھ انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے اگر میں نے جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جاوا ایز اے لاٹ آف لائبریریز اینڈ دیز لائبریریز آر پرووائڈیڈ ود دا جے ڈی کے اینڈ یو کین یوز لیکن ان لائبریریز میں کیا کچھ پڑا ہوا ہے لائبریریز کی ہیں if you do not know how to use the documentation um, you won't be able to use that api aur ye itni badi api hai ki aapko almost aapki har required cheez wahan pe mil jati hai aage jaise hum jaise humne input leni thi to dialog box jo humne banaya tha humne ek java x dot swing ka package use karke banaya tha wo swing ka package obviously aapko nahi pata tha lekin mujhe kyunki yaad tha bana bana ke baar to use kar diya but uh, if, let's say you want to do some work aur uske liye aapne کوئی ویڈیو کانفرنسنگ کرنی ہے اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جاوا میں کیا ویڈیو اسٹریمنگ کرنے کے لیے یا آڈیو اسٹریمنگ کرنے کے لیے کوئی لائبریریز ہے کوئی آ... کلاسز اویلیبل ہیں یہ کیسے پتا چلے گا یہ پھر آپ کو جاوا کی ڈاکیومنٹیشن دیکھنی پڑے گی کہ اس طرح کا کون سی لائبریری ہے یا کون سا ایسا پیکیج ہے جو کہ ہمیں یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے جاوا ڈاکیومنٹیشن کا تھوڑا سا ہم آپ کو ایک استعمال دکھاتے ہیں اور آ... آ... میں آپ پہ بہت زیادہ آپ کو ضرورت ہے کسی اسٹیج پہ یا نہیں کسی اسٹیج پہ جا کے ضرور دیکھیں گے ڈاکیومنٹیشن میں اس کلاس کے کیا میتھڈز اویلیبل ہیں نہ میں آپ سے یہ کہہ رہا کہ آپ ان میتھڈس کو یاد کریں نہ آپ کو ان میں سے ہر میتھڈ سمجھ میں بھی آئے گا لیکن جیسے جیسے آپ اس کو استعمال کریں گے وہ آپ کو پتہ چلتے جائیں گے تو ایک چھوٹا سا ٹاسک ہم پرفارم کرتے ہیں جس میں ہم جاور ڈاکیومنٹیشن کو یوز کریں گے اور اس ٹاسک کو جب آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے ڈاکیومنٹیشن کو یوز بھی کیسے کیا جاتا ہے ہم سپوز کر لیتے پاس اسٹرنگ کو ہم کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اپر کیس میں ہینڈلنگ تھوڑی سی دیکھی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جاوا کلاس کا یا ہماری جاوا پی آئی کلاس کا کون سا فنکشن ہے جو کہ ایک اسٹرینگ کو اپر کیس میں کنورٹ کر دے گا اسکرین پہ آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہے جاور ڈاک یہ جاور ڈاک ڈاؤن ہے آپ اس کو ایکسٹریکٹ کر لیں جاور ڈاک کے فولڈر میں ونس یو ہیو ایکسٹریکٹ ان جاور ڈاک فولڈر ڈاکس کے فولڈر کے اندر آ ڈاگس کے فولڈر کے اندر آپ کو ملے گا ایک index.html کا پیج یہ ہمارا جاوا ڈاکومنٹیشن کا مین پیج ہے یہ ہمارے پاس جاوا کی ڈاکیومینٹیشن اوپن ہو گئی ہے اس جاوا کی ڈاکیومینٹیشن میں یہ ہمارے پاس پوری جاوا پلیٹ فارم کی ایک پکچر ہے جتنے بھی ہمارے پاس جاوا کے اندر ڈفرینٹ پیکجز ہیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں jdbc, java.io او اور یہ سارے پیکجز جتنے بھی ہمارے ہمیں جو جاوا لینگویج پرووائڈ کرتی ہے وہ یہاں پہ ایک فگر کی فارم میں ہمارے پاس ہیں ڈاکیومینٹیشن تک پہنچنے کے لیے فردر اس کو نیچے اسکال کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک آ, ہائپر لنک آپ کو نظر آ رہا ہوگا جاوا ٹو پلیٹ فارم اے پی آئی سپیسیفیکیشن یہ ہماری ڈاکیومینٹیشن کا لنک ہے یہ ایک انٹرنیٹ ایکسپلورر کی آپ کو ونڈو نظر آ رہی ہے جس میں تین فریمس ہیں جو آپ کو سینٹر میں ایک بڑا فریم نظر آ رہا ہے اس میں جاوا کے سارے کے سارے پلیٹ فارم اور اس کے پیکجز دیے ہوئے ہیں جیسے دیکھیں کہ یہ جاوا ہے جاوا کا پیکج جاور کا پیکج ہمارے پاس ہر پروگرام میں بائی ڈیفالٹ اویلیبل ہوتا ہے تو یہاں سے آپ اپنی مرضی کا پیکج سلیکٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے جانا ہے جاوا ایکس ڈاٹ سوئنگ بھی یہاں پہ نیچے ہوگا ہم اس کو آپ خود سے دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ جو آپ کو فریم نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس جاوا کی ساری کی ساری کلاسز ہوتی ہیں اگر آپ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کسی پیکیج پہ کلک کر لیں گے تو اس پیکج کی اسپیسیفک کلاسز دکھائے گا اور اگر آپ نہیں کلک کریں گے تو جیسے ٹاپ پہ نظر آ رہا ہے آل کلاسز یہاں پہ ساری کی ساری کلاسز کی اویلیبلٹی دکھاتا ہے اور اسی طرح ٹاپ فریم کے اندر ہمارے پاس پیکیجز کا ایک اوور ویو ہے شارٹ ہینڈ فارم میں سو so, آئیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ فائنڈ یہ کرنا چاہتے تھے کہ اسٹرینگ کلاس کا کون سا ایسا فنکشن ہے جو کہ اس کو کنورٹ کر سکتا ہے ایک اپر میں ایک اسٹرینگ کو تو اس کے لیے اسٹرینگ کلاس کے اوپر آ جاتے ہیں ہمارے پاس اس کو نیچے اسکرال کر کے ہم آئے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اپنی اسٹرینگ کلاس کلاس کے اندر چلتے ہیں یہاں پہ اسٹرینگ کلاس کی پوری کی پوری ڈاکومینٹیشن ہمارے سامنے ہے جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہر جاوا کی کلاس جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ آبجیکٹ کلاس سے انہریٹ کرتی ہے. تو ٹاپ اگر تو اسٹرنگ کلاس چاور ڈاٹ لینگ سے انہرٹ کر رہی ہے یہ ٹاپ پہ ہمیشہ آپ کو کلاسز کا انہیریٹن اسٹرکچر نظر آئے گا تھوڑا سا نیچے اسکرال کریں گے تو یہاں پہ اس کلاس سے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن ہوگی کچھ سیمپل کوڈ ہوں گے جہاں پہ اس کلاس کو یوز کر کے دکھایا گیا ہوگا تھوڑا اور نیچے آتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس اس کلاس کے اندر اگر کوئی فیلڈ ڈیفائنڈ ہے یا کوئی ویریبلس ڈیفائنڈ ہے وہ فیلڈس میں نظر آئیں گے کلاس کی جو کنسٹرکٹرس ہیں ان کی یہ ساری بریف ایکسپلینیشن اور ان کے میتھڈس کے سگنیچر یہاں پہ ہمارے پاس اویلیبل ہوں گے تھوڑا نیچے اسکرال کرتے ہیں آگے آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس اس کلاس میں کون کون سے میتھڈ اویلیبل ہے میتھڈس والے ٹیبل کے اندر جیسے ہمارے پاس کار ایٹ کا فنکشن ہے کار ایٹ کا فنکشن ایک انٹ لیتا ہے یہ وہ پیرامیٹرس ہیں جو ہم اس کے اندر پاس کرتے ہیں اور نیچے آپ دیکھیں تو چھوٹی سی ایکسپلینشن دی کریکٹر ویلو ایٹ دا اسپیسیفائڈ انڈیکس تو جو میتھڈ کی ریٹرن ٹائپ ہوتی ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ یہاں پہ لکھی ہوتی ہے جیسے یہ میتھڈ کیونکہ کریکٹر ریٹرن کرے گا تو اس کی ریٹرن ٹائپ کار ہے اگر یہ میتھڈ جو ہے یہ آبجیکٹ پہ نہیں بلکہ کلاس پہ آپریٹ کرتا ہو یعنی کہ اسٹیٹک ہو تو یہاں پہ اسٹاٹک کا ورڈ بھی لکھا ہوگا جیسے کاپی ویلو آف سیکنڈ لاسٹ جو آپ کے سامنے لائن نظر آ رہی ہے اس ये एक स्टेटिक मैथड है अब जरा देखते हैं कि अगर किसी मैथड के ऊपर हम डिटेल uh, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लेना चाह रहे हो तो हमें क्या करेंगे जैसे हम यहाँ पे एक अपर केस लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं अपर केस वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं अपनी स्ट्रेंग को तो यहाँ पे टू अपर केस का एक फंक्शन नजर आ रहा है इसकी एक्सप्लेन देखें कन्वर्ट्स करेक्टर्स इन द स्ट्रेंग टू अपर केस यूजिंग द रूल्स ऑफ द डिफॉल्ट लोकेल लोकेल देखेंगे क्या है टू अपर केस के मैथड एक स्ट्रेंग रिटर्न करता है کسی بھی میتھڈ کی آپ فردر ایکسپلینیشن لینا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کریں اور آپ کے پاس وہاں پہ ٹو اپر کیس کا میتھڈ آ جائے گا اس کی فردر ایکسپلینیشن سو یہ جو ابھی آپ نے تھوڑی سی ہمارے ساتھ ایگزامپل دیکھی اس میں ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ جاوڈ ڈاگ کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں اور جاوا ڈاکیومینٹیشن کو یوز کر کے ہم کسی بھی کلاس کے بارے میں فردر انفارمیشن لے سکتے ہیں جیسے ابھی ہم نے سٹرنگ کلاس کا ہم نے دیکھا ہم چاہنا چاہتے تھے کہ کوئی ایسا فنکشن کیا ہے اس میں جو کہ ہماری اسٹرینگ کو کنورٹ کر دے پورے کے پورے اپر کیس میں تو ابھی ہم نے ایک فنکشن جا کے نکالا ہے ٹو اپر کیس کا جو نیکسٹ سلائیڈ ہے اس میں آپ اس کا یوز بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہم نے کو اپر کیس میں اسمال کو اپر کیس میں کنورٹ کر دیا ہے جاور جو ہے یہ آپ کے لیے یوز کرنا بہت ہی میں کہوں گا کہ ضروری امپورٹنٹ ہے اور اٹ سیپ نیسری دیٹ یو لرن ہاؤ ٹو یوز دس ڈاکیومنٹیشن اف یو کین ناٹ یوز ڈاکیومنٹیشن یو کین لرن پروگرامنگ ویری کوکلی اور یہ ہر لینگویج کے ساتھ ٹرو ہے کیونکہ اتنے سارے آج کل جتنی بھی لینگویجز آ رہی ہیں اتنے سارے ان میں کلاسز ہوتی ہیں اتنے سارے میتھڈز ہوتے ہیں دیٹ نو ون کین ریممبر آل دا کلاسز آل دا میتھڈ ایون آپ اسائنمنٹ بنا رہے ہیں اس میں ہم نے آپ کو کوئی نیا کام کرنے کو دے دیا you won't be able to remember each and every method جو آپ uh, daily use کرتے ہیں maybe uh, yes ان کو وہ آپ کو یاد ہوں گے لیکن سارے میتھڈس پتا نہیں ہوں گے پھر بہت دفعہ نیا کام کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے ڈاکیومنٹیشن کا یوز جب تک نہیں آئے گا تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے خواب وہ مائیکروسافٹ بیس languages ہوں گا وہ سائن بیس یا کوئی اور لینگویجز ہوں سو یوزنگ ڈاکیومنٹیشن از ون تھنگ ڈیٹ یو کین اس سے آپ نہیں اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتے اور آپ کو ہر حال میں وہ ہے آئی ہوپ کہ آپ سارا اس کو دیکھیں گے کہ کیسے ڈاکومنٹیشن کو یوز کرتے ہیں اور جتنی دفعہ آپ کو ضرورت پڑے گی آپ اس کو یوز بھی کریں گے فیوچر میں جا کے تھوڑا سا آگے کچھ لیکچر جا کے ہم ڈیفرنٹ انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ یوز کرنا شروع کر دیں گے جس میں آپ کو یہ ڈاکیومنٹیشن کی بلٹ ان سپورٹ بھی مل جائے گی لیکن فار دی ٹائم بیئنگ جب آپ نوٹ پیڈ یوز کر رہے ہیں بیسکس سیکھ رہے ہیں ڈاکومینٹیشن زیادہ سے زیادہ استعمال کریں ڈاکومنٹیشن اور کامن ایررس یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جس پہ آج ہم نے کلاس کا سٹارٹ کا کچھ ٹائم اسپینڈ کیا ہے میرے خیال میں یہ بہت ضروری تھی کیونکہ آپ پروگرامنگ کریں گے تو پھر یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی ایررز بھی آئیں گے اور ڈاکومنٹیشن کو بھی یوز کرنا پڑے گا ایک چیز ذہن میں یہ رکھیں کہ پروگرامنگ ہمیشہ کرنے سے آتی ہے لیکچر سننے سے یا کسی کا بنا ہوا پروگرام دیکھنے سے یا سمجھنے سے کبھی نہیں آتی سو ڈو سیٹ ڈاؤن آن یور کمپیوٹرس اینڈ کوڈ کوڈ کمپائل ڈی بک دیٹ کوڈ رن دیٹ Only then you'll be able to learn program. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آپ کے سامنے کوڈ آتے جائیں آپ وہ سمجھتے جائیں کسی اور نے بنایا ہے آپ نے وہ سمجھ لیا ہے انیل سے کہ آئی a master program ہے because جب آپ coding کرتے ہیں تو جو problem solving کا process ہے جس سے آپ بریک ڈاؤن کرتے ہیں چیزوں کو دیٹ ٹیچز یو ہاؤ ٹو کوڈ ہاؤ ٹو ڈیولپ یہ ہمارا شروع کا پورشن تو نکل گیا ایررز پہ اور ڈاکیومنٹن پہ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک کلاس بنانی سیکھی تھی تھوڑی سی میں نے کہا کہ ہم آبجیکٹ ریلیٹڈ پروگرامنگ دیکھ لیں کہ جاوا میں کیسے کی جاتی ہے تاکہ آپ نے جو کانسیپٹ سیکھے ہیں سی پلس پلس کے ساتھ یو ویل بی ایبلائی دوز کانسیپٹ ان جاوا تو تھوڑا سا ہم اوپ کے ساتھ آگے چلتے ہیں ہم تھوڑی سی اوپ پہ بات کریں گے اور اوپ میں اس پہ بات کریں گے انہیریٹینس کے اوپر انہریٹینس جو ہے وہ جاوا ہمیں سی کی طرح فنکشن دیتی ہے کچھ ایک دو چیزیں جو ہمیں ریسٹرکٹ کرتی ہیں ریسٹرکٹ کرتی ہیں یا ہماری کوڈنگ کو آسان کر دیتی ہیں یہ ایک آرگیومنٹ ہے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں سی پلس پلس کے اندر آپ انہیریٹنس کرتے ہیں تو انہریٹنس کا بیسک مقصد کیا ہوتا ہے انہریٹنس کا ہمیں پتا ہے کہ ایک بیسک پرنسپل ہے کہ ایک کوڈ لکھ لیا ہے وہ کوڈ کہیں اور بھی استعمال ہونا ہے تو انسٹرڈ آف کاپی پیسٹنگ دیٹ کوڈ اگین اینڈ اگین وی کین انہرٹ آر کلاسز فرام ادر کلاسز اینڈ وی ول بی ایبلوز دیٹ کوڈ سو انہریٹنس ہمیں کوڈ کی ری یوزبلٹی پرووائڈ کرتی ہے ہمارے کوڈ کو بہتر کر دیتی ہے بہت ساری کلاسز میں جو کامن کوڈ ہوتا ہے وہ ایک ہی جگہ پہ چلا جاتا ہے فار ایگزامپل امپلائی امپلائیز بہت ٹائپ کے ہیں ہماری آرگنائزیشن میں ویو گاٹ ٹیچر ویف گاٹ ٹی ایس ویو گاٹ کنٹینٹ ڈیولپرس ویف گاٹ جیسے وی کی میں بات کروں اب امپلائی کی یہ سارے امپلائیز کی کچھ کامن فنکشنالٹی ہے اور کچھ ان کی اسپیسیفک فنکشنالٹی ہے فار ایگزامپل ٹیچر کی اسپیسیفک فنکشنالٹی ہے کہ وہ لیکچرس ڈلیور کرتا ہے پروڈیوسر کی اسپیسیفک فنکشنالٹی ہے کہ وہ ان لیکچرس کو ریکارڈ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور پھر آگے پوسٹ پروڈکشن میں ساتھ بتاتے ہیں گائڈ کرتے ہیں ٹی ایس آپ کی ہیلپ کرتے ہیں اس لیکچر کے مٹیریل کو ڈیولپ کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں تو کچھ ان کی اسپیسیفک فنکشنالٹی ہے بٹ ایز این امپلائی آل گٹ سم آئی ڈی آل گیٹ سیلری وی آل گیٹ سم کامن تھنگس سو یہ جو کامن چیزیں ہیں ہم ان کو ایک کلاس میں رکھ لیتے ہیں امپلائیڈ کلاس میں اور باقی کلاسز میں کیونکہ ہر کلاس میں ان کو سے انہیریٹ کرا لیتے ہیں سو یہ آپ نے انہریٹنس کے کانسیپٹس میں پڑھا ہوگا یہاں پہ ڈفرینس آتا ہے جاوا اور سی پلس پلس کے اندر وہ میں چیزیں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا ہم سینٹیکس بھی اس کا دیکھ لیں گے تاکہ آپ وہ اچھی طرح ڈفرینشیٹ کر سکیں ایک چیز تو یہ ہے کہ سی پلس پلس میں ملٹیپل انہریٹنس آپ کر سکتے ہیں فار ایگزامپل مائی کلاس اے کین سائمنٹینسلی انہیرٹ فرام کلاس پی اینڈ کلاس سی سو بی اور سی ٹاپ پہ ہیں اے ان سے انہیرٹ کریے تو اے میں بی کی بھی فنکشنالٹی انہیرٹ uh, ہو جائے گی سی کی فنکشنالٹی بھی انہارٹ ہو جائے گی دونوں کا کوڈ ری یوز کر سکتی ہے جاوا uh, میں ملٹیپل انہریٹنس کو ختم کر دیا گیا ہے جاوا میں یو کین اونلی ڈو سنگل انہریٹنس سو اٹ مینس دیٹ آئی کین اونلی آئی کین اونلی انہیرٹ فرام ون کلاس تو اگر کبھی ہمیں دو کلاسز انہیرٹ کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم کیا کریں گے کیا کوئی ایسی سچویشن نہیں ہو سکتی ہر ہر سچویشن کا سلیوشن ہے جو کہ سنگل انہریٹنس سے بھی ہو جاتا ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکیں گے تو ہم ساری کوڈنگ کریں گے آپ یہیں پہ دیکھیں گے ایک دو اور تھوڑے تھوڑے فرق جو کہ ہم کوڈنگ میں بھی دیکھ لیں گے کہ سارے کے سارے میتھڈس جو جاوا کے اندر ہوتے ہیں یہ ورچوئل فنکشنز ہوتے ہیں بائی ڈیفالٹ سو so, اس کا مطلب ہے کہ ایک کلاس میں جب بھی میں کوئی فنکشن ڈیفائن کروں گا وہ ورچول فنکشن ہوگا مجھے اس کے ساتھ ورچول کا ورڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور جب میں اس کی چائلڈ کلاس جا کے بناؤں گا تو وہ وہاں پہ اوور میں کر سکتا ہوں سو so, سارے کے سارے فنکشنس ورچول فنکشن ہوتے ہیں اور انہیریٹنس کا ماڈل جو ہے وہ سنگل انہیریٹنس پہ ہوتا ہے سو so, انہیریٹنس کے اگزامپل دیکھنے سے پہلے یہ اچھا ایک, میرے خیال میں آئیڈیا ہوگا کہ میں آپ کو وہ ویکیبلری تھوڑی سی ریوائز کرا دوں جو کہ میں یوز کروں گا سو so, انہریٹنس کے اندر پیرنٹ کلاس کے لیے ہم ورڈ پیرنٹ کلاس بھی یوز کرتے ہیں سپر کلاس بھی یوز کرتے ہیں اور جو چائلڈ کلاس ہوتی ہے چائلڈ بھی یوز ہوگا سب کلاس کا ورڈ بھی یوز ہوگا سو so, یہ وہ ورڈز ہیں جو کہ کامنلی آپ کو ملیں گے سی کلاس پلس میں جب آپ انہریٹنس کرتے تھے تو آپ کولن ایک لگاتے تھے اور اس کے بعد بتاتے تھے کہ آپ کس کلاس سے انہریٹ کر رہے ہیں انہریٹنس جو ہے وہ نیچر میں کیا کرتی ہے ایک کلاس میرے پاس امپلائی ہے اور ایک کلاس ٹیچر ہے ٹیچر کلاس کے اندر امپلائی کلاس والی تو ساری فنکشنلٹی ہے ہی لیکن اس کے علاوہ کچھ ایڈیشنل فنکشنلٹی ہے سو بیسیکلی ٹیچر کلاس جو ہے یہ امپلائی کلاس کو تھوڑا سا بڑھا رہی ہے یہ امپلائی کلاس سے اتنا اس نے ایڈیشن کر دی ایکسٹینڈ کر رہی ہے سو so اس لیے جاوا میں انہیریٹینس کے لیے کی ورڈ یوز ہوتا ہے ایکسٹینڈس ایس اے کلاس ٹیچر ایکسٹینڈس امپلائی یہ امپلائی کلاس کی فنکشنالٹی کو ایکسٹینڈ کر رہی ہے جرنلائز کلاس employee ہے specific class teacher ہے تو یہ inheritance کی کچھ vocabulary ہے اس کی تھوڑی سی ہم اگزامپل دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو ذرا پتا چلے کہ یہ کیسے ہوگی سو ہمارے پاس ایک امپلائی کلاس ہے اور جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ساری کی ساری کلاسز بائی ڈیفالٹ آبجیکٹ کلاس سے تو انہرٹ کر رہی ہوتی ہیں سو اگر ہم کسی کلاس کے انہیریٹنس مینشن نہیں کرتے تو اٹ مینس دیٹ کلاس انہریٹس فرام دا class آبجیکٹ ویچ از اے اور امپلائی کلاس سے ٹیچر اور مینیجر جو ہے یہ انہرٹ کر رہے ہیں کورٹ کے اوپر ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے دیکھیں گے سو سب سے پہلے اس کے لیے ہم اپنی امپلائی کلاس ڈیفائن کرتے ہیں پبلک کلاس امپلائی اور اس میں ہمارے پاس دو ویریبلس ہیں ایک انٹیجر اس کی آئی ڈی کے لیے ہم نے رکھ لیا ہے اور سٹرنگ نیم رکھ لیا ہے یہاں پہ ہم نے ڈیلیبریٹلی جو ایکسس موڈیفائڈ یوز کیا ہے وہ پروٹیکٹیڈ ہم نے یوز کیا ہے تاکہ آپ Uh, اس کو سی پلس پلس کے ساتھ ریلیٹ کر ہیں سو پبلک پرائیویٹ پروٹیکٹڈ آپ اسی طرح یوز کریں گے جیسے کہ آپ سی پلس پلس میں یوز کرتے ہیں سو لیٹس ڈیفائن پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر فار امپلائی امپلائی کلاس کا ایک پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر ہے جس میں آئی ڈی اور نیم پاس ہو رہا ہے یہ آئی ڈی ہم امپلائی کلاس کے کلاس ویریبل آئی ڈی کو اسائن کر دیتے ہیں اور نیم ہم امپلائی کلاس کے نیم ویریبل کو اسائن کر دیتے ہیں ریمبر دیٹ وی ڈو ناٹ ہیو اینی انیشیشن لسٹ ان جاوا پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر بنانے کے بعد نیکسٹ کنسٹرکٹر جو ہے وہ ہم ڈیفالٹ کنسٹرکٹر بنا رہے ہیں یہ بھی ہم نے ڈیلیبریٹلی تھوڑا سا اس طرح سے بنایا کہ آپ کو ایک اور اس کی فنکشنالٹی بتا سکیں امپلائی کلاس کے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کے اندر سے جو کہ کوئی بھی آرگیومنٹ نہیں لے رہا اگر ہم نے ویلو سیٹ کرنی ہے تو ہمارے پاس دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ کہ کی ویلو ٹین سیٹ کر دیں ایک ڈیفالٹ ویلو اور ہم اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہم سو so, ایک کنسٹرکٹر سے دوسرا اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال کرنا چاہتے ہیں تو اوور کنسٹرکٹر کال کرنے کے لیے ورڈ ہوتا ہے دیس سو ہم جو ہمارا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر وہ کنسٹرکٹر ہے جو کہ کوئی پیرامیٹر نہیں لے رہا اگر اس کے اندر سے ہم ٹو پیرامیٹر کنسٹرکٹر کال کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کی ہم کی ورڈ یوز کریں گے دیس اور بریکٹس میں پاس کر دیں گے پیرامیٹر کے ساتھ یہ بات پتہ چلے گی कि उसने कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है अगर दो पैरा मीटर्स पास करेंगे तो वो कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा कि जो दो पैरामीटर्स ले रहा है तीन पैरामीटर पास करेंगे तो वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कि तीन पैरामीटर्स ले रहा है थोड़ा सा आगे चलते हैं यहां पर हमने डिफाइन कर दिए इसके स्टैंडर्ड गेटर्स एंड सेटर्स सेट आई डी एक फंक्शन uh, है जो कि एंटीजर ले रहा है सिमिलरली पब्लिक गेट आई इज रिटर्निंग आई टू आस सिमिलरली सेट नेम एंड गेट नेम दीज आर द एक्सेसर्स एंड गेटर्स फॉर द नेम वेरिएबल्स तो अब तक हम काम कर चुके हैं हमने एक एम्प्लॉय क्लास का एम्प्लॉय क्लास के वेरिएबल डिफाइन किए हैं वी है पब्लिक वाइड डिस्प्ले का फंक्शन बनाते हैं जिसका काम है कि एम्प्लॉय क्लास के आ, जो वेरिएबल्स हैं उनको डिस्प्ले कर दे एम्प्लॉय आई डी और एम्प्लॉय नेम हमने इसमें डिस्प्ले कर दिया है और इसी तरह हम एक پبلک اسٹرنگ ٹو اسٹرنگ یہ ٹو کا جو فنکشن ہے یہ آبجیکٹ کلاس کے اندر پہلے سے اویلیبل ہوتا ہے فنکشن ہمارے پاس یہاں بھی ہوتا ہے اگر ہم اس کو یہاں پہ ڈیفائن نہ بھی کریں تو امپلائی کے کسی فنکشن میں ٹو اسٹرنگ کا فنکشن کال کر سکتا ہوں لیکن یہاں پہ ٹو اسٹرنگ کے فنکشن کو ہم اوور کر رہے ہیں تاکہ اس میں اپنے مطلب کی چیز بنا سکیں اور یہاں پہ ہم کیا دے رہے ہیں id plus name نیم یہ string بنا کے ہم return کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس فنکشن ہے آ ایک ڈسپلے کا فنکشن آ گیا ایک ہمارے پاس ٹو اسٹرنگ کا فنکشن آ گیا امپلائی کے اندر یاد رکھیے گا کہ ہمارے پاس آئی ڈی ہے اور نیم ہے اب ایک کلاس ہم اور بناتے ہیں جو کہ امپلائی کلاس سے انہیرٹ کرے اور اس کلاس کا نام ہمیں رکھتے ہیں ٹیچر سو پبلک کلاس ٹیچر ایٹ اٹ ایکسٹینٹس فرام امپلائی ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکسٹینٹ کا کی ورڈ جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں انہیریٹنس دکھانے کے لیے سو بیسیکلی ہماری ٹیچر کلاس this teacher class is extending the employee class, uh, teacher class, employee class inherit कर कार्य है inheritance की वजह से यहाँ पे नेम और आई डी का वेरिएबल ऑलरेडी अवेलेबल होगा यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले का फंक्शन भी अवेलेबल होगा यहाँ पे हमारे पास टू स्टेंग का फंक्शन भी अवेलेबल होगा और वो फंक्शन अवेलेबल होगा जो कि एम्प्लॉय क्लास में हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं बाय इनहेरिटेंस सारी चीजें एम्प्लॉय क्लास की यहाँ पे अवेलेबल होंगे شو ٹیچر کلاس میں ایک uh, نئی چیز ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں دیٹ از ا کوالیفکیشن ٹیچر کی کوالیفکیشن کے بارے میں ہم کچھ ڈیٹا رکھنا چاہ رہے ہیں آئیے ٹیچر کلاس کا کنسٹرکٹر کال کرتے ہیں پبلک ٹیچر یہ ڈفالٹ کنسٹرکٹر جو کہ وہ کنسٹرکٹر جو کہ ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر یا کوئی آرگومنٹ نہیں رہتا اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمیں آبجیکٹ پروگرام میں آپ کو یہ ضرور بتایا گیا ہوگا کہ وین ایور وی کریٹ این آبجیکٹ فور اے چائلڈ Uh, the parent class object is created first so, پہلے ہمارے پاس امپلائی کلاس کا آبجیکٹ کریٹ ہوگا اور اس کے بعد ایک child class کا object create ہوگا because child class کا object additional information رکھ رہا ہے باقی information parent class کے object کے اندر پڑی ہوئی ہے تو جب بھی آبجیکٹ بنانا ہوتا ہے constructor کے تھرو بنایا جاتا ہے کنسٹرکٹر جو ہوتا ہے اگر ہم کوئی کنسٹرکٹر کال نہیں کریں گے یہاں پہ parent class کا تو automatically اس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر نو آرگومنٹ کنسٹرکٹر کال ہو جاتا ہے جیسا ہم نے کمنٹس میں یہاں لکھا ہوا ہے تو وہ ہمارا اس کا نو آرگیومنٹ کنسٹرکٹر تھا امپلائی کلاس کا وہ یہاں پہ کال ہو گیا اور کوالیفیکیشن کو ہم نے یہاں پہ ایک ایمپی دے دی ہے لیٹس ڈیفائن اے پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر سو لیٹسٹرکٹر آبجیکٹ یوزنگ تھری ویریبلس اینڈ آئی فار آئی ڈی این فار نیم اینڈ کیو فار کوالیفکیشن اب اس میں سے نیم اور آئی ڈی جو ہے یہ ہم ٹیچر کلاس کے اندر تو ڈیفائن کر نہیں رہے یہ ہمارا ڈیفائن ہو رہا ہے امپلائی کلاس کے اندر سو so یہ ویلیوز ہمیں کسی طرح بھیجنی ہے امپلائی کلاس کے کنسٹرکٹر کو ہاؤ کین وی ڈو دیٹ یو کین ڈو دیٹ بائی کالنگ اے کنسٹرکٹر آف دا امپلائی کلاس وچ ٹیکس این ٹو پیرامیٹر اینڈ وی کین ڈو دس بائی یوزنگ دا سپر کی برڈ سپر آئی کاماً تو یہاں پہ انفیکٹ امپلائی کلاس کا وہ کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے جو کہ دو پیرامیٹرز ایکسیپٹ کرتا ہے یاد رکھیے گا کہ سپر کا جو کال ہوتی ہے اٹ شوڈ آلویز بی دا فسٹ کال آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کوالیفکیشن ایکولس ٹو کیو اور اس کے بعد سپر لکھیں سپر should آلویز بی دا فسٹ لائن ان یور کنسٹرکٹر ایف یو وانٹ ٹو کال سم کنسٹرکٹر آف دا پیرنٹ کلاس اگر یہ سپر کی کال یہاں پہ نہیں ہوگی آٹومیٹیکلی وہ کنسٹرکٹر کال ہو جائے گا کلاس کا جو کہ ڈیفالٹ ہے کوئی پیرامیٹر نہیں لیتا اور اگر بائی چانس وہ کنسٹرکٹر وہاں پہ ایگزٹ نہیں کر رہا تو اٹ ول بی اے سینٹیکس ایرر رائٹ سو وی ہیو ڈیفائن ٹو کنسٹرکٹر فار ٹیچر ون از نو پیرامیٹر کنسٹرکٹر اینڈ ادر از ا پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر نیکسٹ اسٹیج پہ ہم دو اس کے میتھڈ ڈیفائن کر دیتے ہیں ون فار اے گیٹر One for getting the qualification, the standard getter, and other for setting the qualification, the standard accessor method. Once we have defined these methods, the next step is to uh, write the display method for our, our teacher class. Teacher class ke display method mein hum teacher ki id, teacher ka name, aur teacher ki qualification display karana chahate hain. اب آئی ڈی اور نیم آلریڈی ہم ڈسپلے کرا چکے ہیں ان آر امپلائی کلاس سو اٹس اے بیٹر آئیڈیا بیکاز مین پرپز آف دا انہیریٹنس از ٹو ری یوز یور کوڈ تو ری کے پوائنٹ آف ویو سے سنس وی ہیو آلریڈی ڈیفائنڈ میتھڈ ان سائڈ دا ٹیچر کلاس جس کے اندر ہم نے uh, وہ اپنا ڈیفائن کیا تھا کوالیفکیشن äh, ہم نے ڈیفائن کیا تھا ڈی اور ہم نے نیم ڈیفائن کیا تھا تو کیوں نہ اس ڈسپلے کو کال کریں سو so, اگر آپ چائلڈ کلاس میں بیٹھ کے کسی پیرنٹ کلاس کے ایسے میتھڈ کو کال کرنا چاہ رہے ہیں جس کا نام وہی ہے جو کہ چائلڈ کلاس کے میتھڈ کا ہے یعنی ہم نے چائلڈ کلاس میں میتھڈ کو اوور کیا ہوا ہے سو پبلک ورڈ ڈسپلے یہ ہم نے ڈیفائن کرتے ہیں ڈسپلے یاد رکھیں گے ہمارا امپلائی کلاس میں بھی ڈیفائنڈ ہے سو so, یہاں پہ ہم ڈسپلے کو کر رہے ہیں کیونکہ وہ ورچوئل فنکشن تھا یہاں پہ وہ ہو سکتا ہے تو ہم نے پبلک ڈسپلے جب لکھیں گے تو وی ایکچولی ڈسپلے فنکشن امپلائی کلاس لیکن اس ڈسپلے فنکشن کے اندر ہم qualification تو ٹیچر کے یہاں سے print کرانا کرا kara دیں گے ہم چاہ رہے ہیں جو امپلائی کلاس میں آلریڈی ڈسپلے فنکشن بنا چکے ہیں جو کہ امپلائی کی فنکشن uh, امپلائی کی آئی ڈی اور نیم ڈسپلے کراتا ہے اس کو یوز کر لیں سو so, اس کے لیے جو ورڈ ہمارا یہاں پہ آئے گا دیٹ از سپر اور اس کے بعد اس کا میتھڈ ڈاٹ ڈسپلے سپر کا ورڈ یاد رکھیں ہمیشہ وہی سب اور سپر کے کانسیپٹ کے سب پیرنٹ کلاس سو اگر آپ نے اپنے پیرنٹ کلاس کا کوئی میتھڈ کال کرنا ہے جس کا وہی نام ہے جو کہ اس method کا نام ہے یا اس کلاس کے کسی میتھڈ کا نام ہے تو یوز داڈ super اگر میں یہاں پہ خالی ڈسپلے کال کرتا ہوں تو کیا ہوگا یہ ڈسپلے اسی کال کا اسی کلاس کا ڈسپلے ہو جائے گا اس ڈسپلے کے اندر سے دوبارہ اسی کلاس method call ہو جائے گا جب ہم اس کو کال کریں گے تو سپر ڈاٹ ڈسپلے ہمارا جو ہے وہ پیرنٹ کلاس کا سپر میتھڈ کال کرے گا اور اگر آپ پیرنٹ کے پیرنٹ تک جانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ سپر ڈاٹ سپر ڈاٹ ڈسپلے نہیں کر سکتے وہ پیرنٹ کے اندر جا کے اس کے پیرنٹ کو کال کیجیے آپ صرف ایک لیول اوپر جا رہے ہیں یہاں پہ سپر ڈاٹ ڈسپلے ہمارا امپلائی को کے پیرنٹ میتھڈ کو ڈسپلے میتھڈ کو کال کر دیں گے اینڈ دین سسٹم یہاں پہ ہم نے اپنی بتا دی ہے and then टू स्ट्रिंग मैथड भी हम override कर देते हैं so again string बनाने के लिए we call the सुपर डॉट टू स्ट्रिंग सुपर डॉट टू स्ट्रिंग मैथड सुपर कवर जो है एम्प्लॉय क्लास के तक चला जाएगा और टू स्ट्रिंग उसके टू स्ट्रिंग को कॉल कर देगा सो वी आर गेटिंग स्ट्रेंग फ्राम द एम्प्लॉय क्लास और उसमें एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन डाल दी है और यहाँ से हमने क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन जो है आप पेंट कर दिए हैं एंड वी आर रिटर्निंग दैट स्ट्रेंग सो यहाँ पे हमने देखा है अभी तक के آپ اپنی امپلائی کلاس بنا سکتے ہیں آپ اپنی ٹیچر کلاس بنا سکتے ہیں اور ان کلاسز کے بیچ میں ہو رہی ہے انہریٹینس انہریٹنس کے لیے ورڈ یوز ہوا کی ورڈ یوز ہوا ایکسٹینٹس اسی طرح جو آپ کے پاس جب ہم نے کنسٹرکٹر کال کرنا تھا چوائلڈ کلاس سے پیرنٹ کلاس کا تو ہم نے ورڈ یوز کیا سپر سملرلی چوائلڈ کلاس میں بیٹھ کے پیرنٹ کلاس کا ورڈ جیسا کہ بڑی ہو رہی ہے ان ٹرمز آف اسپیسیفکیشن کے اس میں کچھ زیادہ چیزیں بتائی جائیں گی دوسری چیز جو یاد رکھنے والی ہے کہ جاوا میں سنگل انہریٹنس ماڈل ہے ملٹیپل انہریٹنس کو ہی سپورٹ نہیں کرتی سو ایٹ اے ٹائم یو کین اونلی انہارٹ یور کلاس فرام ون انہریٹنس ون یو کین اونلی انہیرٹ یور کلاس فرام ون پیرنٹ کلاس انہریٹنس استعمال کرتے ہوئے کوڈ ریجیوزیبلٹی ہمارے پاس آ جاتی ہے ہمیشہ جو خیال رکھیے کہ اچھی پروگرامنگ یہ بتاتی ہے کہ انہیریٹینس جب یوز کریں تو خالی کوڈ ری یوز آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا اس چیز کا بھی خیال رکھا کریں کہ از آ ریلیشن شپ سیٹسفائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بیکاز اٹ گیوز اے گڈ آرکیٹیکچر ٹو یور پروگرام تو اس کیس میں اگر ہم دیکھیں انہریٹنس ہمیں پتا ہے کہ از آ ریلیشن شپ ہوتی ہے تو ٹیچر از این امپلائی میک سینس سو یہاں پہ انہریٹنس کرنا کوڈ ری یوز کے حوالے سے بھی uh, ایک میک سینسو میک سینس وین وی ٹاک اباؤٹ ریلیشن شپ تو یہ دو تین چیزوں کا خیال رکھا کریں تو یہ ہم نے آپ کے حساب نے ایک کلاس ڈیفائن کی ہے امپلائی کلاس اور ساتھ ہی ہم نے اس کی ایک چائلڈ کلاس بھی ڈیفائن کر دی ہے وچ از اے ٹیچر کلاس اب ایسا کریں گے کہ اس کلاس کے آبجیکٹس بنا کے ہم اس کو رن کر کے دیکھ لیتے ہیں آپ بلکہ اس کو خود بھی کر سکتے ہیں ہمارے کچھ ہینڈ اوٹس میں بھی یہ ہوگا آپ دیکھیں تو ہم نے کلاسز ڈیفائن کرتے ہوئے بیچ میں डिब स्टेटमेंट्स भी डाली हुए हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डाला हुआ है तो इट विल इंडिकेट यू कि कहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है कौन सा कंस्ट्रक्टर कौन सा ऑब्जेक्ट कहां पे चल रहा है तो ये जो आपके पास करंट स्लाइड अब आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं इस पर हमने ये दिखाया हुआ है कि अब पहले हमने एक एम्प्लॉयी ई एक नया इम्प्लॉयी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और फिर हमने एक टीचर टी एक नया टीचर ऑब्जेक्ट क्रिए क्रिएट किया है ई का डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया और टी का डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया या, याद होगा आपको कि टी के डिस्प्ले फंक्शन के अंदर से ई का डिस्प्ले फंक्शन एम्प्लॉ का डिस्प्ले फंक्शन भी कॉल होता है सो एक्सपेक्टेड आउटपुट यहाँ पर क्या आनी चाहिए जब आप ई e. डॉट डिस्प्ले करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए खुरम और उसका खुरम अहमद का डेटा और साथ लिखा होगा एम्प्लॉ आई और 89 नाइन नेम ख्रम अहमद और जब आप टीचर डॉट डिस्प्ले टी डॉट डिस्प्ले करेंगे تو اس میں بھی پہلے امپلائی آئی ڈی اور نیم لکھا آنا چاہیے اور پھر کوالیفکیشن آنی چاہیے بیکاز ہم نے اس کے اندر سے ٹیچر کلاس کے اندر سے امپلائی کا بھی ڈسپلے کال کیا ہوا ہے تو ذرا اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے جاواز ہم نے دونوں کلاسز کو امپلائی کو بھی ٹیچر کو بھی کمپائل کر دیا ہے اور یہ ٹیسٹ کلاس کے اندر اس کے آبجیکٹس بنا کے ہم اس کو رن کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں جو ہمارے پاس انپوٹ آپ کی آؤٹ پٹ آ رہی ہے وہ ویسی آ رہی ہے جیسے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے نیکسٹ جو آ, ہم چیز ڈسکس کریں گے دیٹ از پولیمورفیزم پولیمارفیزم بھی آبجیکٹری پروگرامنگ کے اندر وہی آپ نے ڈسکس کیا ہوگا ایک بریف سا کوئک سا ریویو کہ ایک چیز کی جب ڈفرنٹ شیپس ہو جائیں تو دز پولی مورفزم مارف شیپ پالی مینی سو مینی شیپس اب یہاں پہ ذرا دیکھیں تو امپلائی کلاس کی کیا کیا شیپس ہو سکتی ہیں امپلائی کلاس کین بی آ ایک ٹیچر ہو سکتا ہے پروڈیوسر امپلائی ہو سکتا ہے ٹی امپلائی ہو سکتا ہے بہت سارے اور امپلائی ہو سکتے ہیں تو امپلائی کلاس a ہیو it can be a پروڈیوسر سیملرلی جب آپ اس کے اوپر میتھڈ کال کریں گے پالیمارفیزم میں آپ نے پڑھا ہوگا تو اپروپریٹ میتھڈ جا کے کال ہو جائے اگر میرے پاس ایک پیرنٹ کلاس کا آبجیکٹ ہے ایک پیرنٹ کلاس کا ریفرنس ہے اور اس کے تھرو میں پوائنٹ کر سکتا ہوں ایک پیرنٹ کلاس کے آبجیکٹ کو بھی اور اس کے تھرو میں point کر سکتا ہوں ایک child class کے object کو بھی तो so, मैं अगर लिखता हूँ एम्प्लॉ तो एम्प्लॉय ई के आगे मैं ये भी लिख सकता हूँ एम्प्लॉय ई इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉई और मैं एम्प्लॉय ई e के आगे ये भी लिख सकता हूँ इक्वल्स टू न्यू टीचर वाई आई कैन डू दिस बिकॉज टीचर इज़ अ इम्प्लॉई इंट को मैं एक इन को इन टाइप के वेरिएबल में स्टोर करता हूँ ना तो एम्प्लॉय को इम्प्लॉय टाइप के वेरिएबल में स्टोर करूंगा एंड सेंस टीचर इज ऑल्सो एन एम्प्लॉय सो टीचर को भी मैं इंप्लॉय टाइप के वेरिएबल पर स्टोर कर सकता हूँ अब जावा और C++ के अंदर भी आपने वो देखा होगा कि मैथड बाइंडिंग होती है रन टाइप पे रन टाइम पे टाइप आइडेंटिफिकेशन होती है और अप्रोप्रिएट मैथड को कॉल चली जाती है जावा में भी वैसे ही होता है सो so, मैं अगर मेरा E ऑब्जेक्ट एम्प्लॉई क्लास को पॉइंट कर रहा है एक एम्प्लॉई क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है और उस पर मैं डिस्प्ले का मैथड कॉल करता हूँ तो इम्प्लॉयी क्लास का डिस्प्ले मैथड कॉल होगा लेकिन अगर मेरा इम्प्लॉई ई e एक जो रेफरेंस है वो एक टीचर क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है यू टू इनहेरिटेंस वो पॉइंट कर सकता है تو وہاں پہ جب میں ڈسپلے کا فنکشن کال کروں گا تو اب جا کے کال ہوگا ڈسپلے کا فنکشن ٹیچر کلاس کا یہ ساری باتیں اوپ کے اندر آپ نے سیکھیوں گی صرف تھوڑی سی ڈیمانسٹریشن ہم دیکھ لیتے ہیں سو so یہ ایک ہماری ٹیسٹ کلاس ہے پیچھے سے ہم دونوں کلاسز کو استعمال کر رہے ہیں جو کہ ہم نے ایک ٹیچر کلاس اور امپلائی کلاس آپ کے ساتھ ابھی ڈیفائن کی ہے دو امپلائی ٹائپس کے ریفرنس ہم لے لیتے ہیں ریفرنس ون اینڈ ریفرنس ٹو ریفرنس ون کے اندر ہم ایک آبجیکٹ بنا رہے ہیں وچ از نیو امپلائی اور اس کو 89 اور خورم احمد دے دیا اور ریفرنس ٹو کے اندر ایک ہم آبجیکٹ بنا رہے ہیں ویچ از نیو टीचर اب ریفرنس ٹو ہے اس کی ٹائپ ٹیچر بھی ہو سکتی ہے ہم یہ بھی ڈیفائن کر سکتے تھے ٹیچر ریف ٹو لیکن ہم نے اس کی ٹائپ یہاں پہ ڈلیبریٹلی امپلائی رکھی ہوئی ہے جسٹ ٹو شو یو کہ امپلائی کلاس کا ریفرنس اے پیرنٹ کلاس اٹ کینائنٹ این آبجیکٹ آف اچلڈ کلاس بیکاز ٹیچر از این امپلائی نا وین وی کال ریف ون ڈاٹ ڈسپلے امپلائی کا ڈسپلے میتھڈ کال ہو گیا اب جب ہم کال کریں گے ریف ٹو کی ٹائپ اگر آپ ڈکلیئر کرتے ہوئے دیکھیں تو وہ ہے امپلوئی لیکن ایکچولی جو اس کے ساتھ آبجیکٹ چلا آ رہا ہے وہ ہے ایک ٹیچر کلاس کو تو یہاں پہ ریف ٹو ڈاٹ ڈسپلے کریں گے تو امپلوئی کلاس کے ڈسپلے میتھڈ کو کال جائے گی بلکہ یہ کال جائے گی ہمارے ٹیچر کلاس کے ڈسپلے میتھڈ کو آؤٹ پٹ ذرا دیکھتے ہیں اور اس کے تھرو ہم ویریفائی کرتے ہیں کہ جو ہم بات کریں کہ وہ صحیح ہے تو اس کے آؤٹ پٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا تھا ویسے اپروپریٹ کالس گئی ہوئی ہیں پہلے امپلائی کلاس کے ref1.display ون ڈاٹ ڈسپلے جب کیا تھا تو امپلائی کلاس کی صرف انفارمیشن آ رہی ہے اور ریف ٹو ڈاٹ ڈسپلے جب کیا تھا تو امپلائی کے ساتھ ٹیچر کی بھی انفارمیشن آ رہی ہے اور اس انفارمیشن میں یہ بات جو ہوئی میں رپیٹ کر رہا ہوں دوبارہ سے کہ ریف ٹو کی ڈکلریشن کرتے ہوئے ٹائپ امپلائی تھی لیکن جب آپ نے اس کو آبجیکٹ دیا تو آپ نے के کلاس کا دے دیا تو اس, اس نے ٹیچر کلاس کے ڈسپلے میتھڈ کال کیا سو یہ بہیویئر آپ کو ویسے ہی ملے گا جیسے کہ C++ کے اندر ہمارے پاس تھا کہ parent class کا جو ہمارے پاس reference ہے جو ہمارے پاس parent class کا variable ہے It can point to a child class object. Child class کو uh, point کر سکتا ہے because every child class object is an object of its parent class. Every teacher is an employee. Every producer is an employee. Every child class object is an object of its parent class. That is why ہم یہ کام کر سکتے ہیں یہاں سے ایک جو بہت آپ کو ایک چیز ہم تھوڑا سا بتانا چاہ رہے ہیں آبجیکٹ انٹر پروگرامنگ سے تھوڑا سا کے دیٹ از Java is a strongly typed language. آپ ایک type کی چیزوں کو دوسری type میں ایسے ہی نہیں شفٹ کر سکتے اس میں تھوڑی چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں دو طرح کی کاسٹنگ ہوتی ہے ون از اپ کاسٹنگ اینڈ دا ادر ون از ڈاؤن کاسٹنگ اپ کاسٹنگ از سم تھنگ جس میں آپ چیز کو ایک چھوٹی ڈیٹا ٹائپ کو بڑی ڈیٹا ٹائپ میں لے کے جا رہے ہیں تھوڑا سا کنفیوژنگ ہے میں آپ کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں پریمر में میں جب چھوٹی ڈیٹا ٹائپ اور بڑی ڈیٹا ٹائپ کی بات کرتے ہیں تو وہ سائز کی بات آ جاتی ہے سو فار ایگزامپل میں ایک ان ٹیچر کو جو کہ فور بائٹس لیتا ہے ایک ڈبل میں رکھنا چاہتا ہوں ڈبل ایٹ بائٹس لے رہا ہے تو چھوٹی ڈیٹا ٹائپ ان ٹیچر ہوگی ڈبل ہوگی میرے پاس بڑی जब ٹائپ جب کلاسز کی بات کرتے ہیں تو آپ کاسٹنگ کہتے ہیں جب آپ اوپر جاتے ہیں اگر آپ نیچے لائک کرتی ہیں امپلائی کلاسر ہوتی ہے بیکازرٹ فرام امپلائی کلاس سو اپ کاسٹنگ نیچے سے اوپر جانا تو یہ اپ کاسٹنگ ہوتی ہے کلاسز کے اندر سو اپ کاسٹنگ جو ہوتی, ہوتی ہے خود بخود ہو جاتی ہے اس میں ہمیں کچھ کام نہیں کرنا پڑتا کیونکہ ایک چھوٹی ڈیٹا ٹائپ سے بڑی ڈیٹا ٹائپ میں آپ جا رہے ہیں یہاں yeah. بھی اسٹوڈینٹس کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ بڑی ڈیٹا ٹائپ کیسے ٹیچر میں تو انفارمیشن زیادہ ہے اس میں امپلائی انفارمیشن تھوڑی تھی تو بڑی ڈیٹا ٹائپ اس طرح سے نا بڑی ڈیٹا ٹائپ اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ کس کلاس کے آبجیکٹس زیادہ ہیں امپلائی کلاس کے اندر ٹیچر کلاس کے بھی آبجیکٹس آ سکتے ہیں بکوز ٹیچر از این امپلائی امپلائی کلاس کے اندر کلاس کے بھی آبجیکٹس آ سکتے ہیں بکاز پروڈیوسر از این امپلائی لیکن پروڈیوسر کلاس میں صرف وہ آبجیکٹس آ سکتے ہیں جو کہ پروڈیوسر کلاس کو بلونگ کرتے ہیں سو اپ کاسٹنگ میں جب ہم اس نیچے سے اوپر کی طرف آتے ہیں تو یہ آٹومیٹک ہوتا ہے کوئی خاص کام ہمیں کرنا نہیں پڑتا ڈاؤن کاسٹنگ میں ہم बताते بتاتے ہیں ذرا ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہے تو جاوا کے اندر جاوا اسٹرانگلی ٹائپ لینگویج ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپ کاسٹنگ کیسے کی جاتی ہے اگر آپ اپ کاسٹنگ میں آئیں تو پریمیٹو ہم نے ایک ڈکلیئر کیا ہے انٹ اے اور ٹین اس کو ویلیو دے دی ہے اور ایک ڈبل بی ڈکلیئر کیا ہے ڈبل کا سائز زیادہ ہے لاس آف انفارمیشن نہیں ہو رہا کیونکہ جو چیز چار بائٹ میں آ سکتی ہے وہ ایٹ بائٹس میں تو آ ہی سکتی ہے تو اس لیے جب ہم نے ڈبل بی اے کو انٹیچر اے کو بی کو اسائن کیا ہے تو یہ کام آٹومیٹیکلی ہو جائے گا جاوا کا کمپائلر ہمیں نہیں روکے گا یہ کام ہم کر سکتے ہیں اٹس امپلیس امپلیسٹ ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ خود بخود ہو جاتی ہے سملرلی امپلائی ایكوس ٹو نیو ٹیچر تو ٹیچر جو تھی شاید تھی تو یہ ٹیچر کلاس کے آبجیکٹ کو کس کو ویریبل کو دے رہے ہیں امپلائی کلاس کے آبجیکٹ کو نیچے سے اوپر کی طرف آ رہے ہیں اپ کاسٹنگ تو یہاں پہ بھی ہمیں کوئی کام نہیں کرنا پڑا کا کمپائلر یہ بھی الاؤ کرے گا یہ آٹومیٹک ہے ویلڈ ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے ڈاؤن کاسٹنگ میں آتے ہیں ایک ہم نے پریمیٹو ڈیفائن کیا ڈبل اے یہ 8 بائٹس کا ہے اب اگر میں اس کو ایک ان میں رکھنا چاہوں تو ایک لاس آف انفارمیشن کا چانس ہے تو وہ کیا ہوگا کہ جب میں نے int b کو assign کرنا ہوگا a اور میں اگر simply لکھ دیتا ہوں int b equals to a that would be a syntax error جاوا کا compiler مجھے پکڑ لے گا مجھے یہ کام کرنا ہی نہیں دے گا سو ڈاؤن کاسٹنگ میں کیونکہ لاس آف انفارمیشن کا چانس ہے اس لیے یہ ایکسپریسٹ ہوتی ہے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ میں ڈاؤن کرنے لگا ہوں میں خود سے ٹائپ کنورژن کر رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ لاس آف انفارمیشن ہو سکتا ہے بٹ آئی وانٹ ٹو ڈو ایٹ سو یہاں پہ ہم نے int لکھا uh, ہے دوبارہ بتانا پڑے گا ادر وائز کا کمپائلر مجھے یہ کرنے نہیں دے گا سو so, جو فنڈامینٹلس یہاں پہ ہم بات ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اب کاسٹنگ خود بخود ہو جاتی ہے بڑی ڈیٹا ٹائپ میں ہم آٹومیٹکلی چلے جا جا سکتے ہیں کچھ کوئی نہیں ہمیں روکے گا ڈاؤن کاسٹنگ کرتے ہوئے ہمیں بتانا پڑے گا کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اگر وہی جا کر کمپائلر ہمیں کمپائل کرنے نہیں دے گا ول ڈسکس مور آن دس ٹائپ کاسٹنگ ان آر ہینڈ آؤٹس اگر آپ کی آج کے لیکچر میں تھوڑی سی اوپ کی کچھ آپ کے پرابلم سالو کیے جو ایررز اور جاور ڈاک کے حوالے سے آ رہے تھے نیکسٹ کلاس میں ہم اسی کو آگے لے کے چلیں گے نیکسٹ کلاس میں ہم کریں گے یہ کہ ایک پورا پروگرام بنائیں گے ہم آپ کے سامنے یہاں پہ لائیو کوڈنگ کریں گے اور چلا کے دکھائیں گے اور اس پورے پروگرام کے اندر ہم وہ سارے کانسیپٹس ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ ہم نے آج تک سیکھے ہیں سو so, آپ اپنے ساتھ آ, اگر تو کا TV, کیا یہ آپ سی ڈی میں ہیں کمپیوٹر کے ساتھ بیٹھیں تو ساتھ ساتھ وہ کام کریں جو کہ میں کروں گا اور اگر آپ صرف اس کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں بعد میں لاب میں جا کے کریں گے تو اس کو اپنے ساتھ نوٹ کریں اور کوشش کریں کہ میں جو کام کرنے لگوں کہ آپ وہ پہلے سے پروڈکٹ کر کے لکھ سکتے ہیں کہ نہیں اٹس نیسیسری کہ آپ پچھلے لیکچرز بھی ریوائز کر کے ہیں تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک ملتے ہیں جس میں ہم کوڈنگ کا واک تھرو کریں گے اور ایک ایگزامپل بنائیں گے اللہ حافظ